کیا تمہیں ان کی خبریں نہ آئیں جو تم سے پہلے تھی نو کی قوم اور آد اور سمود اور جو ان کے بعد ہوئے انہین اللہ ہی جانی ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلے لے کر آئے تو وہ اپنی ہاتھ اپنی منہ کی طرف لے گئے اور بولے ہم منکر ہیں اس کے جو تمہارے ہاتھ بھیجا گیا اور جس راہ کی طرف ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں وہ شک ہے کہ بات کے لنی ناؤ دیتا